اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کوئی حصہ لے تو پورا حصہ لے سمجھ گئے نا اور جس شخص نے وہ حصہ لیا حضور علیہ السلامۃسلام کا سب سے پہلے یہ اگر یہ حصے کیے جائیں تو یہ بھی تول کر اور ناپ کر کے تقسیم کیے جائیں تو کوئی ایک آدمی اس کا حصہ لے لے یہ بہتر ہے اس سے اور گوشت بھی تول کر کے دیا جائے یہ ایک عام طریقے سے ہوتا ہے لیکن مفتی محمد وکار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب وقار الفتوا میں یہ مسئلہ لکھا چونکہ بہت نابطول کر کے تقسیم کرنا آپ دیکھیں ذرا ممکن نہیں ہوتا بظاہر ہو تو سکتا ہے ناممکن نہیں بظاہر ذرا مشکل کا تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ سات اگر شرکا ہوں تو ساتوں کے ساتھ پورے اپنے حصے اس کو ہبا کر دیں یہ سارے حصے ہم آپ کو دیتے اب وہ بطور احسان آپ میں حصے بکرے کر کے تقسیم کر دیا اس میں کم وہ بیش اگر ہو تو اس میں حرج نہیں ہوگا یہ بقول وقار الفتوا اس میں یہ فتوا موجود